کہاں پہنچ گئے جی صورت دار تحقیق مجازات کے بعد اب تفصیل مجاقات ہے قدرت خداوندی سے اس بات باس بادر با انجام کفار انجام ابرار اوساف برات تفصیل نیا میں ابرات ترغیب القرآن فرائض خاتم الانبیاء اچھا جی حضرت قدرت خداوندی سے باس کا اس بات یہ ہل بمانے قد ہے یہ حل کو استفامیہ نہ بناؤ حل بمانے قد اور قدرت خداوندی سے باس کا اس بات بے شک آ چکا اوپر انسان کے ایک وقت زمانے سے کہ نہ تھا کوئی چیز قابل تذکرہ بھئی ہم پہلے قابل تذکرہ تھے اس سو سال پہلے کوئی میرا نام لیتا تھا منظور قابل تذکرہ ہی تھے لیکن اللہ نے پھر ہمیں پیدا کیا بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے جو کہ مخلوط ہے مخلوط کا مانا نرمادہ کا نطفہ بھائی نطفہ ایک کام دیتا ہے یا دونوں ملے دو دونوں ملے تو بچہ پیدا ہوتا ہے اس لیے آج کل یہی حال ہے مرد غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ غلط کاروں سے آدمی بچے تو ان کے جراسی مردہ ہو جاتے ہیں منی کے چاہے پھر بیوی تکڑی ہو مضبوط ہو مرد چک ایک شادی دو شادی ہے, تین شادی ہے, چار شادی کچھ ہی نہ ہوا ایک بیٹا نہیں پیدا ہوا اب قصور مرد کا ہے یا بیجو کا ہے چار شادی کرنی کو چوی بنا دے یہ جراثیم مردہ ہو جاتے ہیں ان کے چاچی پیدا کیا ہم نے انسان کو لطف و سے مخلوط ملا ہوا نقت لی ہے ہم پلکتے رہے اس کو پلکتے رہے ایک کیفیت سے دوسری کیفیت نطفے سے آلہ کا کا سے مزغہ وغیرہ پس کیا ہم نے اس کو سمیع و بصیر تم سمیو بصیر ہو یا نہیں بس سنتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو لیکن ہم آلات کے محتاج ہیں کس کے آ, کان کے محتاج ہیں سننے میں بصیر اللہ تعالیٰ سمی بصیر ہیں کیا ما پو کل اسباب انا ہدے ہو بے شک بتلا دیا ہم نے انسان کو راہ شریت ہم نے ایک شریعت کرا ہے چلو اما شاکر کروں اما کو پورا پھر یا ہو جاتا ہے شکر کرنے والا یا کیا ہو جاتا ہے ناشاکر شاکر انا آتدنا کا انجام بے شک تیار کیا ہم نے واسطے ناشاکرین کے زنجیر توق اور نعرے جہنم سمجھے جی آتش سودا یہ تو تھا نا کا انجام اب شاکرین کا انجام ہے بے شک نیک لوگ پیئیں گے جام شراب سے کاسمن جام شراب کہ ہوگی ملاوٹ تو اس کی کس کی کاپور سے آج کل جو لوگ پیتے ہیں نہیں جی گرمی کے اندر شراب میں ملاتے ہیں کافور کاپور کافور کیا ہوتا ہے ٹھنڈا اور سردی کی موسم ہو تو شراب میں ملاتے ہیں زنجبیر کس کو ملاتے ہیں اردو میں سونڈ کہتے ہیں سونڈ جانتے ہو نا ہاں یہ ادرک سونڈ وغیرہ یہ ملاتے ہیں تو یہی فرمایا کہ ہوگی ملاوٹ اس کی کاپور کی اے نہیں یا شرابو وہ جام شراب کہاں سے لیا جائے گا یہ عین بدل بنے گا کاس سے جام شراب کہاں سے لیا جائے گا ایسے چشمے سے پئیں گے اس چشمے سے اللہ کے خاص مندے بہا کے لے جائیں گے ان چشموں کو بہا کے لے جانا ابھی پاک میں آتا ہے کہ بہشتی نا ان کے ہاتھوں کے اندرے چابک ہوں گے چھڑیوں کی طرح اور چاندی کے ایسے جو اشارہ کریں گے تو پانی ادھر آ جائے گا اشارہ کرنے سے پانی کا چشمہ ادھر پہنچ جائے گا سمجھے جی یہ فجر تفجیرہ بہا کے لے جائیں گے بہا کے لے جانا یہ جی کیا ہوا ان انبرار سے کیا لکھا کیا کہ ان کا انجام اب صفات ابرار پہلے ابرار کا انجام تھا اب ابرار کی صفات ہیں صفات ابرار پہلے صفات یوفونا فون نظ لفظی معنی تو یہ ہے کہ پورا کرتے ہیں منتوں کو لیکن آپ نے عام معنی کرنا ہے ادا کرتے ہیں واجبات کو ادا کرتے ہیں کہ اس کو منت بھی واجب ہے اس کے علاوہ جتنی واجبات ہیں سب کو ادا کرتے ہیں وہی خواب نمبر دو اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ ہوگی سختی اس کی پھیلنے والی متد ہے نبتاب نمبر کن کھلاتے ہیں کھانا باوجود محبت کھانے کے یا اوپر محبت اللہ کے مسکینوں کو یتیموں کو قیدوں کو انمانوتم و پوکلی درا لے کے کہنے والے ہوتے ہیں کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں تم کو اے مسکینوں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ارادہ کرتے ہم تم سے بدلے گا جزا کے نیچے کو فیلی بدلا فیلی بدلا یہ ہے کہ پانچ روپائے کی کوئی چیز کھلا کے اس سے دس روپئے کا کام لے لو کوئی ہاں؟ مزدوری محنت کرا لو فیلی بدلا ولا شکورا اور نہ قولی شکریہ اندا نقاب ہو اللہ کی اخلاص یہ اخلاص کیوں ہے اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے دن سے جو تلخ ہوگا ابوسل من تلخ ہوگا کم تریر من شدید ہوگا قیامت کے دن سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں بکاہ ملا یہ سمراجی جی ابرار آ اب سمرا ہے نتیجہ پس بچائے گا محفوظ رکھے گا ان کو اللہ تعالیٰ سختی اس دن سے و لکا ہوں نظرتوں سروڑا یہ سمرا نمبر ایک وہ سمرا نمبر دو وہ لکا ہم اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور کیا خوش و جزا ہوں بیمار سبرو یہ سمرا نمبر کتنی تھی تین اور بدلہ دے گا ان کو بسب استقامت کے چونکہ انہوں نے استقامت کی تھی نا تو بدلا دے گا بس و استقامت کے بہشت کا اور ریشمی لباس کا یہ کتنی آگئے دی؟ جی؟ آ جی جی ہاں تین آ یہ سمرات تھے سمرا سمجھے تھا فوکاہ ملا نمبر ایک لکاہ نمبر دو جزا نمبر تین آگے ہے تفصیل نیا میں مدع کے نفیحہ الرائے تفصیل نعم یا اللہ تعالیٰ بحش کے اندر جو نیمتیں دیں گے نا ان کی تفصیل بھائی سمرا تو بحث آ گئی نا بس سمرا تمہارا کیا آ گئی بحشت. اب بحث کے اندر جو نیمتیں ہوں گی ان کی تفصیل ہے بحث کی نعمتوں کی تفصیل نیام برا. یا براہ یہ ماکبال کا تتیمہ ہے تکیہ لگانے والے ہوں گے بحسٹ کے اندر اوپر تختوں کے نمبرے نعمت نمبرے لا رو نہ دیکھیں گے بحث کے اندر دھوپ کو اور نہ سردی کو دان کا تن نمبر تین جھکے ہوں گے ان کے اوپر سائے درختوں کے نمبر تین وزلت نمبر چار اور تابے کیے جائیں گے پھل ان کے تابے کیا جانا بس پھلوں کو اشارہ کرو گے خود تمہارے پاس آ جائیں گے بھائی ہوتا نمبر کتنی جی پانچ اور پھیرے جائیں گے ان کے اوپر برتن چاندی کے وہ گلاس آپ پورے کپ کو کیوںکہ منع کرو کامت کواری را کے ہوں گے وہ شیشے کے وہ کپ ہوں گے یا برتن ہوں گے کس کے ہوں گے جی شیشے کے کواری کواری رمن پزا اور شیشہ کس سے ہوگا جی چاندی سے کیا شیشہ چاندی سے ہوتا ہے کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ برتن تو ہوں گے چاندی کے لیکن چاندی جو ہے نا اس کا برتن ہو تو آر پار نظر آتا ہے آر پار شیشہ ہو تو نظر آتا ہے برتن ہوں گے چاندی کے لیکن ان کی صفائی ہوگی شیشے کی طرح صفائی کس طرح ہوگی کہ آر پار نظر آئے گا آپ کو سمجھ آئے شیشے ہوں گے چاندی سے کدروہ تقدیرا اندازے سے بھریں گے اس کو جو غلام ہوں گے نا تمہارے لیے اس میں شربتیں شرابیں کس سے بھریں گے اندازے سے قدروہا تقدیرا اندازہ لگائیں گے اس کا اندازہ لگانا مناسب اندازے بھریں گے بھائی اس کا نمبر کتنی جی چھ پلائے جائیں گے بحث کے اندر میں شراب تو ہوگی ملاوٹ کی کس کی سونڈ کی پہلے ملاوٹ کس کی تھی کافور کی اب سونڈ کی یا جبیل لیکن سنڈ سے برا یہ سونڈ نہ لینا تو زنجبیل بھی چشمہ ہوگا کیا ہوگا یہ صرف مشابت لفظی ہے وہ چشمہ ہوگا بحشت کے اندر اس چشمے کا نام کیا ہوگا جی سلسبیل تو پانی طرح ہوگا وہ زنجویر پانی طرح وہ یہ طوف نمبر کتنی اور چکر لگائیں گے پھریں گے ان کے اوپر لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے خادم یہ جا ہم جب دیکھے گا تو ان کو تو گمان کرے گا تو ان کو موتی بکھرے ہوئے حسن سن جمال کے اندر وہ تھا اب یہ تعمیم ہے اس کے علاوہ جب بھی دیکھے گا تو وہاں تو دیکھے گا تو بڑی نیمتے اور سلطنت بڑی آ, نیمتے ہوں گی سلطنت ہوگی بیشتوں کے لیے آلیا ہم سیا سندو سین یہ کتنی نمبر دیفظ المن فوک لکھو فوک آلیا ہوں بمن فو کا ہوں اوپر ان کے کپڑے ہوں گے باریک رشم کے سب اور موٹے رشم کے موٹے رشم کی سلواریں باریک کمیز محلو من فضا یہ نمبر کتنی جی نو اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے پہلے سونے کے آیا تھا جی بارہ کسی کو سونے کے کنگن پسند ہوں گے کسی کو چاندی کے ہس پہ پسند لیکن کنگن یہ نہیں ہوں گے کلندری کنگن شاہباز کلندر والے موٹے کنگن گھڑی طرح ہوں گے کنگن کیا ہوں گے حسین سکا ہوں نمبر کتنی جی پلائے گاؤں کو رب ان کا شراب دکھتا ہوں پاکیزا انا یہ دس چیزیں نیمتے جو بحشت کے اندر آپ حضرات کو ملیں گی آئے سمجھ جی بحشتی نیمتوں کی تفصیل آ گئی اناظہ لکم جزا اکرام مومنین بے شک یہ ہوگا واسطے تمہارے بدلا پکان سا تم مشکورا اور ہوگی کبئی تمہاری ٹھکانے لگی اللہ قدر کرے گے ان قرآن تنزیلا سداقت قرآن ترغیب لال قرآن با ایک مضمون لکھ دو بے شک ہم نے اتارا تیرے اوپر قرآن کو آہستہ آہستہ اتارنا پاس پھر حکم رب وے گا فرائض خاتم صبر کر بوجہ حکم رب اپنے کے نمبرے ولا توتے نمبر کتنی جی اور نہ اطاعت کر ان میں سے کسی گنہگار کی یا بد عتقاد کی مطلب یہ ہے کہ صرف گنہگار ہے بد عتقاد نہیں پھر بھی اس کی اتباہ نہ کر ایسنا اس لیے او کہا گیا واو نے کہا گیا صرف گناہ ہے پھر بھی اس کی تباہ نہ کر او کپورا یا کااد ہے یعنی دونوں چیزیں آج اطاعت میں مستقل ہیں بعض پورس و ربے کا بکرت و وسیلا نمبر کتنی جی یاد کر نام ربا فن کا صبح و شام و من نمبر چار اور رات کو بھی فسٹ اس کا سیدھا یہ نماز فرضی ہے اور سب ہو طویلا یہ نماز تحج ہے یہ سبے میں نماز تحج آ گئی پر من نماز کون سی آگی فرضی مگر اچھا جی تصویر بیان کر اس کی رات لبھی انا لاجرا بے شک یہ لوگ محبت رکھتے ہیں دنیا کے گاڑ اور چھوڑتے ہیں آگے اپنے دن بھاری کا خیال ہی کردے قیامت کا نہ خلق نہ ہم حالانکہ ہم نے پیدا کیا ان کو اور مضبوط کیے ان کے جوڑ اور جب چاہیں بدلنا ہم بدلے میں لے آئیں ان جیسے بدلے میں لینا جب دوسروں کو ان کے بدلے میں لا سکتے ہیں تو ان کو دوبارہ پیدا کرنا وہ مشکل ہے ہمارے لیے بولے مطلب بالکل آسان ہے نا کیونکہ ایک دفعہ ان کی خلقت ہو چکی ہے انی تذکرہ یہ تفریح ہے جی مضامین صاحب کا بھی تفریح ہے کہ بے شاد یہ تمام مضامین کافی نصیحت ہے پر جو شخص چاہے تو لے طرف اپنے رب کے گا راہ یہ ترغیب ہے ترغیب ترغیب امام لے کے نہیں چاہ سکتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ بھئی توفیق کس کی طرف سے ہوتی ہے بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے داخل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے اندر اور ظالمین کے لیے کے کیا ہے دردناک